وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فاعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه جمن لوک بلّا ہی سدا ملا نیم و سدر سو نیل کری مل می يا سولہ سی حبی ولا السلام يا خاتم يا <تصفح> <سامین اسلام> علیکم <تصفح> حمد و بعد دعا ہے اللہ ناچیر ہر شر تو مافول فرما ہر محفوظ فرماوے ہر ظلم معاف فرما اس وقت مختصر وقت دے اندر میں اللہ تعالی دے فضل و کرم کے جس موضوع تلام کرا اس کا عنوان ہے جانور ہمارے لیے درس وت ہے جانور ہمارے لیے در سے عبرت حکیم حکمت علم اور قدرت والی ذات نے مختلف ونکیاں مختلف شفتان والے جانور پیدا فرمائیں اور نالوں زیادہ انسان کاٹنے نے وہ جانور زیادہ نے انہوں اللہ تعالیٰ نے محاذ اس جہان کی زینت پیدا نہیں فرمایا نہ بیکار پیدا فرمایا ان جانوروں دے بارے اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم چرمایا ہے اکم فیلانا آم لا ابرا بے شک تاستے جانور یقین پاک بے شک تاستے ان کم بے شک تے واسطے فی النا آم جانور لائبراہ یقین ابرت ابرت کا کی مانا ہوں کسی شاید ویخ کے اس تو اچھا سبق حاصل کرنا یہ عبرت, عبرت بنیا عبور تو عبور مانا گزر جانا جانوراں جانور واسطے عبرت کا مطلب یہ کہ جڑے جانور ہیں انہیں تے نگاہ کرو تے کھلو نہ تھی نگاہ روکے نہ کیا مطلب کہ جانوراں نو نیک کے تے جانور دے عاشق نہ بنو جانور نو نیک کے تے اللہ تعالی جڑا جانور نو پیدا نائدا فرما ہے اس تک پہنچو یہ ہے ابرت مطلب اچھا سبق اس تو حاصل کرو جانور تو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کا نا یہ سڈے دین دے مطابق جوڑی اس جہان نال مطابقت اس جہان دے اندر غور کرو گے تو انو دین سمجھ اندر غور کرو گے جہان سمجھ آئے گا اس ذات حکیم نے اپنی کمال حکمت کا اظہار فرمایا ہے اتنا بڑے وسیع جہان اور دین دے مطابقت رکھی قرآن مجید دے اندر جنہوں حکمت آکھیا گیا نا وہ دین دے سمجھانے حکمت شاید آنا نہیں جنہوں اج تصا سمجھتے ہو گئی یہ حکیم بنے بیٹھا ہے یہ تے چوڑے وی بن جاندے نے سکھ وی بن جاندے نے ہندو وی بن جاندے نے اللہ تعالی قرآن وچ فرمایا ہے من یوتل حکمت فقط اوتے یا خیرن کثیرہ جس نو خیر جس حکمت ملی اس نو خیر کثیر مل گیا جدا اللہ تعالی اس اہتمام نال ذکر فرماوے جس حکمت دا کہ او چوڑے دا تھاوے گی کیا وہ کسی سکھ گی کیا اللہ تبارک و تعالی خالق کے کائنات ممکن ہے کہ وہ کافران بارے فرماوے کہ اصا نو خیر کثیر دتی خیر کثیر جنہوں آخیا گیا ہے حکمت نو حکمت کی فہم دین دین دین نو سمجھنا جد بندہ ادھرو کائنات دے حقائق اتوں دی سمجھ حاصل کرے نا دین دے سمجھے تو دے دل جاندے جب دین دل چتر جاوے نا کوئی کائنات کا بندہ دین نہیں لٹ سکتا بندے دا جڑے اپنا دین ویچ چھٹھتے ہیں اصل وہ بئیمان دل چ اپنے دین اتارتے تاں ایک دین جنہ کے دل دین اتر جا قسم خدا دی کر کے آنا فرد واجب ایمان سے بڑی دور کی گل ہے نا وہ ایک مسب دے بدلے بھی ساری کائنات قبول نہیں کرنا چلو سپیکر کسی حساب کا تو جڑا کم از کم آواز تے سارے اچھی آواز سنتا نہ کس کام کیتے سمجھو ہے نا سیون آواز میری سارے توڑتے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی باقی ہوں میں کر پچھلے دن سات سمجھ کو نہیں پی چار روپیے لا کے اتنے تر دو چار ڈیک رکھ چیڈتے چلو سارے آواز تو سنیچ نہیں سی سن. کانگڑ جی سپیکر نے پتا نہیں کی بلایا انہیں سی ہوں گڑ کا بات آ رہی کر اندر والا کہڑا ہے بابا ٹھیک ہونے اندر والا چلتا پہ مہک کا فرق مسئلہ سمجھو یہ موضوع جہا سنانا پیا ہے بڑا اہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس موضوع نو بڑی اہمیت بیان فرمایا ہے جانور دے تقریباً ہر بندے دے سامنے نے ہر بندے دے سامنے جانور لگے پھرتے بندہ غور کرے تو انہوں ہوں ہر لمحہ اپنا کوئی نہ کوئی دین دراز تے نقطہ سمجھ اوندا ہے جے بندہ اے جانور جانورال نگاہ چکر او چلو یارو اور نہیں او قران پڑھنا نصیب نہیں ہوندا تے جانور تے پڑھ لو جڑے روزانہ مجاں گاواں اے رکھی کھڑیاں انہاں تے تے تھوڑی جی نگاہ چ سونے نبی سرور دے دین دی حقانیت اور صداقت اور ساڈے دین دی وسعت تانوں انہاں وچوں سمجھ نہ آوے لگن ذرا اللہ تعالی تو فضل منگو کہ مولا سانو دین سمجھا میں دلہ ہو بے فی الدین اللہ تبارک و تعالہ جس بندے خیر دا ارادہ فرما دین کی دی سمجھتا فرما دین دی سمجھ کوئی اڈی وڈی دولت ہے مانتا پیا بھی جس بندے دین ویچے ہے. اس کنجر سمجھ نہیں آیا اس دے دل نہیں اتریا جس کے دل دین اتر جاوے دین دے راز جنہوں سمجھ آ جان انتنا لذت محسوس ہوتی ہے کہ ساری کائنات کسی شاید لذت نہیں محسوس ہے لیکن اللہ تعالیٰ دا ایک راز ہے عجیب انوکھا کہ دی جانا یا دین دا دل دین دا دے رازاں دا سمجھنا یہ کامل فقیر دی نگاہ تو بغیر نہیں حاصل ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بس یہ کوئی عجیب ہی اس نکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھے اہتمام سانوں پرانے مجید چاہ چوپایا کے بارے دس ہے کھی اہمیت نال ہونی بےوکوف تو سوچ گے یار کمال ہے تقریر ہے جانوروں مگر پہ گیا اور جڑائے سوچے گا وہ کافر ہے جہا سوچے گا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کا منکر ہے قرآن حکیم جی شہر اہمیت بیان کرے جاے یار نے مگر پہ گیا وہ مسلمان کتنے رہتی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میں گل پیا کرنا بھی کئی تھے بے وقوف ایجنڈے بدھو بیٹھے ہون گے جیڑے آخر گے یار ادیا دے کی پکڑتا یہ کوئی تقریر ہے جانوروں کے پیچھے پہ گیا اے ہو جا بندے نو غیر مسلم سمجھے جائے مسلمان نہ نہالہ تک لگے گی نا اس بلا یار ساڈے تک قرآن اتارنا تھی ساری ہدے تو تے اللہ تعالیٰ یار کمال اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیچھے پہ گیا رب لا شریف مولا اپنے قرآن حکیم دے اندر پورے اہتمام نال شان نال دے بارے ذکر فرمائن سان سبق دتا ہے اور توجہ دائی جانور جیڑی شہ اللہ اہمیت دے ابھی نو اہمیت دی نگاہ دیکھیے ارشاد رباني فرمایا وا ما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون عالَمین فرماندا وا ما مندا بتن فل ارض زمین دے اندر کوئی چلن والی جان دار شے ولا طائر یطیر بے جناح اپنے دو پراں نال اڑن والا کوئی پرندہ جا یا نہیں مگر امم و نمصالکم ای توڑے ورگیاں امتاں نے من امسالو کم یہ بھی تمہاری مسل امتیں ہیں کی مطلب اس آیت مبارک دیا تفصیلان امام لکھیا ایک تفسیر ہے تفسیر راضی شریف کے اندر سیدنا محدث امام سفیان بن روزینا تو سرکارہ نے محدث سفیان بن رجینا بہت بڑے محدث نے بہت بڑے امام نے امام بخاری دے مشایخ اس زمانے کے لوگ انہوں فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نا کہ جانور پرندے سب تے ورگے امتان نے تمل امت نے وہ فرما نے اس کا مطلب یہ کہ جن انسان ہیں انسان والیا سفت اللہ تبارک مطالعہ نے وانڈ وانڈ کے, کے جانور چ رکھیا ہوئی ہیں چنگیاں سفتان والے بھی ہیں بریاں بفتان والے بھی ہیں چنے جانور بفتان بھی ہن چنگیاں بھی ہن جانور پیڑے سفتوں نہ چنگیاں یہ بھی ہے لہذا ہے بندے آ جانور تو سبق حاصل کر اللہ او مامون امثالو کم بدرگ لوگ فرمان دے لیں کہ بندیاں دیاں صفتاں جانوراں لیاں رلدیاں ہین تے تاں تے بندے کوئی بندہ بہادر ہوئے تو دے جو شیر لگ گیا ہے بزدل ہوئے جڑا میدان چھڈ جانا جا ہو چویا کھلون جو گا کہ نہیں لڑتے پے کتیا شرم کر آدھے کہ کی نہیں کیوں آدھے اس واسطے آتے ہیں کہ بندیا جانور والفت جانور والیا سفت نگاہ کرے کہ سفت چنگی ہے یا پیڑی جانوروں میں ساریا سفتیاں نہیں ہوں ہوں ہوں تمہیں مثال دیتی ہے کہ شیر کی جرت اور بہادری زمانے کے اندر مثال ہے ہوں جس بندے دن جت بہادری ہوئے شیر والی شکر ادا کرے جس بندے چہری سفت ہو مثلاً گدڑا والا ڈر وہ جانوروں ویخ کے آ رہے تو جانور چفت دے میں اپنے اندر گران دیا وہ کڈے تا رب فرمایا تمہاری مسل امت ہے کہ مطلب ہو کہ تسان بھی اپنے اندر ایک جانور سامنے جفت ویخو اپنیا سفتیں اپنے اندر نظر نہ آپ تو شیشا اسا جانور بنا وہ شیشا ویخ کے اس شیشے جی چنگی سفت جانور لی لگی وہ چنگی اپنے اندر ویخ ہے جی ہے تو شکر کر جی شیشہ ویخے تو بھیرے جانور کی بہری سفت نظر آئی اپنے اندو صفت کڈ نہیں تو پھر جانوروں کے نال توجہ نہیں فرمائی جی ہاں کر کے اللہ تبارک تعالی بڑے نقتے سمجھائیں یہ سمندر موضوع میں اس وقت ان ساری تفصیل لال نہیں سنا سکتا میں ملتان شریف بڑے مفرس موضوع لائیں دو کشت ایک ساڑھے تین گھنٹے ایک ٹائی گھنٹے کنے گھنٹے ہوگا کل تو یہ ہالے ادھا بھی نہیں بیان ہویا میرے کو ہوں میں سارا تمہیں کیون سنا الا او ممو نمسالو کم تمہاری جیسی امتیں ہے ہوں کئی جانور ایجن جہن گارج پالنا کئی ایجن گھر چارچ کی جنگل چس تے گولیاں چکی پھرنا ہونا ایے ہے کہ نہیں بھائی کئی ویر پالنا کئی جنگل چاہ نہیں دینا کیوں رب سونے دسے وہ مرے جے جانور ایک جیسے نہیں تو بندے بھی ایک جیسے نہیں کئیے کئی یہ جہ ہیں رکھ کے خدمت کر کئی لانتی ابو جال ورگے سور اندر ہے جتے وسڑ جس مار مارے چنگائی اتوں اللہ تعالی جہاد کا نقتا سمجھاؤں گا آج اتری دنیا شکاری ہے شکار کھیڑ درے بج بج کے مار دے مارتے فرد گوڑیاں نو پر اے نہیں سوچ دے بھی کیوں مار مارتے پھرنے آنے درال کی اے تے آن تو پھر گل بنے نا ادھر آکھی جان گے جی, جی جہاد ظلم ادھر کنجر سورا ماری جانے نے نو پوچھ بئی مان آ ظلم نہیں جتے چوہا نکلتا لا لینا جپ نکلنا چھوٹا چک لینا وجہ کی جاندار نے پر سجڑا بندیاں صفتا لکیاں سن دسیا نہیں سن مالک کی بندیا صفتا سفتوں जानवरों रखे जानवर मूजी जानवर तकलीफ पहुंचा है फिर बंद फौरन एहसास होंद मुराद ना ही रवे जिथे बूंडा का छत्ता वेख लग ला दे वजह की है क्यों प्या मारना है अग क्यों प्या ला लसदा प्या रबे कायनात हर इंसान धरती के उह के काबिल नहीं एक डंग चा मारू सुजा छत पीड़ हों बाजी जेड़ा इंसान पूरी दुनिया तपाई रखे जड़ा सूर महल्ले के अंदर हर किसी डंग मारी रखे यह सूर क्यों रवे अकल बंदा अकल वाले بے اکل سزا دے لے بے اکل واسطے سوٹے چکی پھرنا جہے اکڑ والے موضی نے یہاں واسطے ود پیڑے لے تو اسلام دا چور دا ہتھ کٹ توجہ نہیں ہو فرمائی چور دا ہتھ کٹو ڈاکو سزا دلا د فائ لاؤ فائے تو اسلام خیر آئے کون فائے کی لاؤنا اسلام آخر انہوں قتل <سؤال> کرو کیونکہ فائ اس واسطے ترا مسئلہ <سؤال> سمجھاوا <سؤال> <سؤال> یہ جا پائے لایا جانا اسلام جائز نہیں جے اس واسطے کدے ت تاؤر بندے کی لمحی ہو جاندی ہے انوان نے مصلح شکل وگڑ گئی شکل وگار چلنا نبی دی شریعت جہام میں لا وعدہ اللہ بھی سیف نے نبی پاک نے فرمایا بدلہ لے نہیں بدلہ لے لیتے تلوہ نہ لیا جا رہے اور کسے شائع نہ لی کیوں اس واسطے کے جدو فاسی لاوے لگے گا اس لئے تاؤر بدے گی شکل وگڑے گی نبی دی شریعت آخ دی ہے شکل نہ وگالو صرف سزا دیو سنے گا پہلوں تو کدی سنی دے بولو سبحان اللہ ہاں ہاں ہاں آیت نمبر کنا ہو یارو اٹھتی اٹھتی سورت نقام آیت نمبر تفسیر راضی امام راضی کی تفسیر فخر الدین راضی رضی اللہ تعالیٰ نو ال کو ابو سلمان ال ختا بھیفنہ لما کرایا کالما فلرد آدمی یونلہ وفی ہے شاب بہادل بہا میں یوک دمو اقدام السد فرمایا حضرت محدل سفیاان بین اجینا نہیں زمیر دن کوئی آدمی اجا نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صفت وصف کسی نہ کسی جانور والا نہ رکھیا ہوئے کئی بندے ایسے نے جڑے شیر آگ حملہ لے. آو آو آو تا کر کے مولا علی نگر کرا رکھا جائے کی لقب ہے پیاپ دا آو آو آو آو حیدر کنوں آدھے پتا جی جاڑیاں بہن والا شیر جہاں جاڑیاں شیر ہوں بس سامنے آیا نہیں تو حملہ ہوا نہیں ہاں ایک ہوں سرکس کا شیر سرکس کا شیر بغیرت ہوں وہ بہڈاں بکریا ہوں سمجھ آ کوئی نہ مولا ماگا لی شیر نہیں تھا آپ سر حیدر جڑیا نشے کرار کی کرار دا من ہے پچھا پلٹ کے بار بار حملہ کرنے والا جڑے سور دے پیر بنتے ہیں تو ولی بن بن بنتے ہیں تو جہے آتے میا اصا نرما اگر کسی کو کچھ نہیں آتے اونوآ کنجرا اے دس ولایت کِتھوں ہوندی اوپر تو اے بول تے جونی اونوآ بےمانا او ٹھنڈیا بغیر تا دس ولایت کِتھوں ہوندی اے اونے اکھڑے علی توں اونوآ بغیر تا علی دا لقب حیدر قرار بار بار پیشا ہٹ کے تے حملے کرن والا باطل دے تو چار چار حملے تو آنا میں نو نے کچھ نہیں آجو نہیں فربائی مالو ہوا تہوی تو ولات لائی بیٹھا ما تو نہیں تیتانہ دبلی شانلی ہے رحمان دا نہیں جی رحمان تیرے اندر بھی مولا علی والی آئی میرا بولو چل سب کے جواب فرمان نے کئی شیرنگ حملہ پھر شیر مولا جدو علی دردر ہوئی پر پھر ہوسے اندر کیوں نہ ولی ہو گے جہے مجاہد ہون گے پا کس واگو یہ سفت ہونی ممدو ادب کئی ایجن جے سیاسی کرتے کر بھیڑیے وانگو او بھی بندے ویخنا جب وی نفٹ آخرا بگی ہال آخنا کہ نہیں فلانا بگی ہال پیا بستا ہے میرا ہم بوہن باہل کر دے کئی بندے جی جی کتے واگ باؤک دکھ قرآن کی تفسیر مرو مت سمجھو قرآن صرف نماز دستا ہاں راہ بڑے کئی بندے ہیں جہے کتے واگ باؤک دران سنا سنا او مشہور جڑا بل بلہ بن باور بلی اسرائیل دا عابد سی حضرت موسا کریم اللہ سلام کے خلاف دعا کی اللہ تعالی نے اس کی گل کر دس ہو رس بلم بن باور دی مثال دی ملاس اگر حملہ کرے تو زبان کڈے اگر چڑ دے تی زبان کٹ کے پیچھوں بہکے نبیا دی بار وچ بکواس کرنے والے اللہ نے کتا بھوک اللہ رات فرمایا کیونکہ انہیں نبی موسا کلیم اللہ علیہ السلام کے خلاف بکواس کی اور مولا کتے کی شکل بنا کے جہنم سٹے گا ولیاں بھی بار گا ہو جبکا کتا پر مولا راضی آپ جو آخر آپ جو آخیا تو وہ چاہتا تس بھی آکو ہوں تازہ کتا ایک پوکھیا پوپ پوپ کی نام سے آدھے ویٹیکن روم کا وڈا یعنی سارے انگریزان تے سارے چوڑیا کا وڈا سڈے نبی پاک نوں کہ محمد سوائے تشدد کے دنیا میں اور کیا لائے ہوں پہنچے یہ انہوں کے تے سیاسی سارے رل کے سی ادو لمبیا پاک نو دہشت گرد پیا کھید اور کیا لایا تشدد کے سوا چوتھے دن دا ہے ہوں یہ ہلچل مچھی کھڑی ہے تمہیں ہی پتا اسی اس گل کا میں تو خیر اج ہی خبر ہوئی ہے اج کسے سنگھی دسیا تو میں اتنے کیتا کہ میں دے اجیب اس لیا مانگا اور اپنے رنگ اللہ تعالی دے فضل میں رب دا رنگ دتا ہے اس رنگ بیان کر گا گل آ لاوی گئی اور موضوع بھی وہ جہاں سی وہ آ بھی گیا وہ جہی سکول اسلامیات رکھی ہوئی ہے نا جنا وہی انگریز پہ آخر جو نبی ساڈا دہشت گرد ہوش نہیں انہیں پیش کیا امت نیا وہ مقافر ہے ہی ہے کتے تو بھی پیڑا ہوا گے لیکن اگلی گل سننے والی ہے جی جی دماغ توجہ پہ کرانا اگوں اسمبلی تھی تے تو آڈے سینیٹر تے اسمبلی والے سارے یہ خنزیان پھر کی آخیا سدر تو لے کے تھلے تک سارے دلے کتے بلے جنہیں آن وہ سارے ہم پھر پتا کی آخیا انہیں آ بھائی اس سے آج دا بیان ہی یہی موٹا موٹی آواز دی خبریں ہوئی ایک ارب تیس کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی پوپ متنازع بیان واپس لیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی کرارداد متفق متفقہ طور پر منظور سینٹ میں کرارداد قائد ایوان وسیم سجاد نے پیش کی پاپا روم پاپا روم کے ریمارکس حقائق کے منافی ہیں غیر ضروری بحث کا آغاز ہوا اور بین المذاہب ہم آہنگی, ہم آہنگی کو نقصان پہنچا کہ جہاں تے سارے نال رل کے کافر بن رہے تھے کٹھے رل رہے سا یہ بڑا نقصان پہنچنایا سات سارے سب اارے ہک ہوں جو سید المبیا پاک بکواس کی ڈی وڈی پھر مسلمان سے انگریز وکر وکرے ہونے لگ پی گے اگ لگے گی یعنی اندازہ لگاؤ کہوڑی نسل چوڑی نسل آخ کی نسل آک میں تھوڑے کوئی ہے لقب میرے کو کوئی لقب ہی کو نہیں میں سور دن آبی پاک کی عزت کا لحاظ نہیں مڑ انگریز فکر مسلمان دور دور ہو جان گے پھر کرارداد مذمت پیش ہو کے اخینا پیکی پیا لفظ واپس کرو پوپ نو لفظ واپس لوے بیان واپس لوے ہوں میں کہ اگر گالی کھ کے کسے کسی واپس لے لین بنتی ہے تو سنو پھر میں پرملہ پیا کھلوا صدر تو لے کے تھلے تک کتے دے پتر نے سور دے بچے نے ہر چپ کرو حرام دے بچے نے وہ زمانے دے سوروں دی نسل نے ٹھیک ہے بھائی اگر لفظ واپس نہیں ہوں تو بےستتی عزت چ بدلتی میں پھر آخا گا سارے حرام دل یہ سارا کنجر بھی نہ سونے یہ آکو کتا دیل آخو دلہ تلیا دی تو ہیل بہت چشتی اپنا لفظ واپس لے ل کوئی کھلے مارے آپ کلے واپس لینا ٹھیک ہے بھائی تھندار بیٹھا ہوئے سامنے جانے پانچ سات گالا تھپو ڈی ایس پی بیٹھا ہوے تھی پی پین اس کر بعد آخو سر واپس لیتا <laughs> ٹھیک ہے مرو وضو قائم ہے وضو ٹوٹتا نہیں گیا میری گل کر خیال قوم کافی دل ہے یار کمال نہ سیے تو لمبی آدی عزت نزاق بڑایا کسم خدا دی ساری اسمبلی ناری دہڑی گالا کھا سارے سینٹر سارے کتے پیا گالا کھا یہ عزت بےزتی کا وہ فرق نہیں یہ کوئی فرق نہیں پا میرے مستفا دے درد دے. کتے نو کوئی رکھو ونڈی ہے، سارا زمانہ قتل کر دے تھی پورا نہیں ہونا جی اگو تلے ملا دے پتر بیٹھے آدھے گہرا کھدا یہ گہرا کھنا فرد, فرد ایس جو میں میرے کو بیٹھے نے محلہ صاحب میرے کو آ میں گلمان یا دے استاد نے اتنے پڑھا نبینے دے اتے آئے جی تو انہیں آخیا جی کتنے آخیا چیش تالا کھڑ د اپنا حدیث پاک ہے جی لا تب شیتان آ وتا بلا شیتانو بھی گالا نہ کٹو یہ حدیث پاک ہے اور اللہ کی پناہ لوس ہے سے, سے اس کا کے مطلب ہے دوسرا حدیث چاہوں گا لا تصو لموا فائن دہم افداؤ امام قدمو مدد گالا نہ کڈو مر جڑے گئے اپنے جو عمل سی دا ان تک پہنچ چکے ہیں اپنے انجام پا گئے اس کا مڑ کے مطلب ہے جواب مڑ اسب دن محلہ صاحب نا آخر جی اس مجھ دسیا جی جس پچھو اعتراض بھیجے نہ اس ملا آخر جی بھائی جی شیتان نال نہیں کڈنی آئی تھوان رجی اج تو بعد نہیں پڑھنی ٹھیک ہے کیوں رجیم دھی مانا یہ گاڑ ہے کہ کوئی نہ میںک جی جہاں یہ گال نہ سمجھے انہوں آکھو رجیما جہا یہ گال نہ سمجھے ان آخو مردوا ہوں ویخو اگ لگ ہے جی اگ لگتی ہے تو سمجھو گھال ہے وہ سمجھ آئی نکو مسئلہ بڑا موٹا تمہیں سمجھانا پڑا وہ ہر محل صاحب چپ کر گیا انہیں آخیا بھائی یہ پڑھا اس بے نماز تو پہلے پڑھنی پیمنج لگی میں آخیا جی آؤ پھر اگلی گل آ جائے کہ کی میں آیا تو کیا بھی مر اس آخیا بھی مردے کو کم نہ کڈو یہ دسو میں آخیا جی یزید جزید <muchara> مر گیا یا جندا ہے کہ مر گیا ہے تو میں کہے مولا منبر سے باندے جاندن تے محرم وچ یزید پولیس ہے یزید خلیل ہے یزید بھائی ماں یزید شیطان میں کہے کیوں توجہ نہیں فرمائی تے ان نے مطلب کی بنے مر میں کہے حضرت جی اس مولوان مولونڈے نو آکھو جامذلوانیاں تے مفتیان نو آکھو چشتی دے کول کے نمے سروں پڑو ہدیساں ماننے بھی سمجھا گا نبی دے قرآن کی تفسیر بھی سمجھا گا اس نے لاکھ گالا کٹو گے فائدہ نہیں ہونا انہیں جانا ہی نہیں باقاعدہ اگے حدیث کلف نے واقعہ ابلو بلا ہے من ہونا منگو کیا مطلب تصاف <سطفح> آ کھو گلا ہے میرا شہتان رجیبانا جائے جب رب کی پناح منگے گا فورن بچ جائے گا وہ سمجھ آئی کوئی نہ ویسے ایک گل ہے جی مطلب یہ نکلے یہاں ہم ہمدردی دیئے کہ تھڈو بلیس کے عاشق نے آتے انہوں بھی کچھ نہ آکو باقی یہاں کا جی بس رب تک چلتا دا ہوں دانا تے نا تو رب کو آخر سی اس بلا نہ اتار کی ایو اپنی مخلوق گالا کٹا اور جایا مردوں گالا نہ کڈو میں پھر جامے سگیر حدیث دی کتاب جسے چ رواج سی اسے دی شرف کبھی امام عبد ال روفر مناوی دک کر سامنے چکی فرمایا اتے وہ کسی مسلمان نو نا حق نہ ہک گاہ کھنا جائز نہیں اس کو روکا گیا اگر حق کی گال کھی جائے کسی شریعت کے مسلے حق کے تحت گال کھی دی جسال دیتی امام نبی دوالے نہ لکھے جسلم کی شرح لکھی نہ لکھے جی میں بجاتی بد مذہب لوگ بد مذہب اہل سنت و جماعت تو علاوہ اہل سنت و جماعت تو علاوہ بد مذہب لوگ فارسک فاجر لوگ بدکار لوگ شریعت کے خلاف چلانے لوگ اور ان لوگوں دی? لوگ دی خدمت کرنے لوگ دے فتنے تو بچن لوگ انتدار نہ کرن لوگ بریاں اپنا پیشوار بنا لہ اپنا راہبر نہ بنا لہن دی کسی گل کی دلیل نہ پیش کر سب ختم کرنا پیشوار بنا لہ اپنا راہبر نہ بنا لے उन्हों किल की दलील न पेश कर बुरा बोलना उन्हों सबो शतम करना गाला कटना यह हक दाला ने बाद मकाम फल बनदिया नहीं जिन्हें साड़ी शरीय के अंदर हदीस के कई रावी झूठे होंगे ने हदीस दे रावी कई झूठे आ जाते झूठे रावियों ایڈیا ایڈیاں آی کتاب پہ لکھا ہوا ہے فلانا راوی فلانا فلاح کجا خبیث خبیس کیا مطلب کیوں آخلا گیا ہے کہ اس وا آخر گیا فرض میں ساجا پڑھنا ضروری بیان کرنا ضروری اس واسطے کہ کوئی جھوٹا بندہ من گھت روایت بنا کے نبی شریعت داخل نہ کر چوڑے فلانا راوی جھوٹا جے جس حدیث آ جائے اس حدیث تے اعتماد نہ کریا جے میں سجنا معلوم ہویا نبی شریعت دی حفاظت دی خاطر کمیمیا نو پدمرفا نو بےمانوں فاسکا فاجرہ بھاویں مرے ہو فرض لے समझ आईने कोई ना हूं मैं करना तो वागा सट्टा मैं गल की पूरी दुनिया चो पट लिया जवाब मैं गल की जाना उन्हना चलता पाया इबादत आगा। आगा। आगा। इबादत एड्डी वीडीए گلکا میر خنزیر ونٹا پاس رب سونے اپنا ذکر جی قرآن چ ایک تھانکے ان پلیتوں کے اتنا آلے والے بندیا ذکر چا رکھاس دسیاس کہ جا انہیں سورا تلانتا پاوے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا سناوا قرآن غلط پڑافل بیکے نے اللہ ما انزل انہ یا مانزل ہے ہاں الا الذين يكتبون ما انزلنا من البجنات والهدا من بعد ما بجناه في الكتاب من بعد ما بجناه للناس في الكتاب اولاك وفل کتاب لانا ہو لانو اللہ, اللہ, اللہ فرما بے شک اور اتارے صاف کھول کھول کے کتاب بیان فرمایا جڑے اس دین لے رہے لوگوں دستے دستے لالچ دی وجہ نال نگد سڑک بھاوے ڈر دی وجہ لال نگت دے لئی اللہ فرما انہوں کی سزا اللہ انہ لانت کر دل انہم اللہ کے ات پاؤ والے بھی بندے لانت کرتے رہے کام ان لانت پاؤ کا کم ایک رب دے دوجا بھائی الم لا اے نون لا اے نون لانت کرنے والے لوگ دا کم بھی ہوئی مطلب یہ نکلیا جا بندہ یہاں بئیمانا لانتا پوسی وہ اللہ دی سنت ادا کرے اس توجہ نہیں جے فرمائی آخو سب اللہ اللہ دے فضل چشتی اس کم دا اس وقت استاد ہے लानता भी चंगिया सुथरिया पा बल्कि कई बार तो मैं मजमे ना पाओ चलो एक बार सभाव तुम भी लै लो असेंबली के उनेट दो सैनिट सैनट उ पाओ लाप जरा नहीं पावेगा उनके उत्ते मेरी तरफों थोक में हिसाब से ला लो लाल हमला रहमत तो दूर आना وہ خدا کے کلا بچا جا نبی دین چھپا ہوجو نہیں فرمائی لٹ کے بولو سبحان اللہ لو میں گل کر چلی جواب لا گیا سجنا ہو میں گل تو کرتا سا ادھر ویخ نبی پاک بھی عزت نہ سکولے پرائم سکولی کتنا پیو مڈے جڑے بیٹھے پچھو حرام دے انگریز جیسے مرضی چا جیسے مرضی جو بےزتی چکر جیسے مرضی, بیشتی چا جو مرضی کرا بےزتی قرآن بھی ہو بےزتی اللہ رسول ہوے جو ہی کرا چڑھتے رہے پھر کلر دے پا آخد وہ گلتی ہو گئی یہ اگلے لیشن چڑھ دیا گے کتی رنگ پتروں ہو تو رسول دی بے کفارا ہو کفارہ ہو گا کسم خدا بھی کر کے اللہ ایسا وا جرم ہے میں کر کے کچا کے سٹ دے بدلے تو بھی پورے نہیں ہو سکتے کو سمجھ آئی نا کوئی نہ آئی بتا مزاق.. کجیب سکول والے تو ای ایک ایڈیشن گالا کر لیں گے اگلے اگلی ایڈیشن میں بدل دی جائے گی تو میں ایو کرنا ایک تکری گالا کڑھ لینا اگلی تکری بدل مرا بولو تو صحیح دبا ٹھیک ہے بھائی میں آنا پروفیسر سور اگلی تقریر گا پروفیسر ہور ٹھیک ہے سوران سور پتہ نہیں کہڑی جنس نکلی کھڑی اے خدا دا قرآن تفسیر پہ سنانا تیرے ملہ لکائی مکائی بٹھن مائنسی بننا براب آخیا میں لانت پاؤنا انہیں جہے لکاوا ساڈا قرآن میںلہ جانوری آ گئی لکھیا و سناوا گا ہوں تھوڑا را پلو جڑا فقیر ملیا وہ بھی سنا چڈو ایک جانور گا رات دا ذکر اللہ دے قرآن چیا سورت نمل اللہ ویبرت سبق ویخ قسم خدا دی مولا لی فرماندن ہر شہلا دی توحی دلیل ہر شہ دانے جدار ہوٹ ہوٹ دے صورت نملے بڑے شان دال مولا کا اس کا وکر فرمایا بس وہ گل سنا کہ اگے چلنا دیر توجہ بولو سبھالوا کی کام ہے کیوں نہ سونے نے عزت بخشی ایک جانور پرندے پرندے شان سورت نام سلامانے اسلام کا کسا حدرت سلمان پیغمبر ویک دن اپنے اپنے شاہی عملے نگاہ مار د جنا ہات بھی سن پرندے بھی چوپا بھی سن انسان بھی سن نگاہ ماری ہو نظر نہیں آیا آپ فرما دے ملا ارل ہو دو ہوا میرا خان اور میں کی گل خیر ہے مینو نہیں دستا ہے ہی نہیں یا مینو نہیں پیا دستا آپ سوال کیا توجہ آپ اگے فرما دیں گے ہو دیا آیا آیا عذر صحیح پیش نہ کیتا میں نو بڑی سخت سزا دیا گا مفسرین سری لکھا سخت سزا دا مطلب یہ پر نوچا گا سورج کی توپے سٹ دیا گاؤ ان کی سزا پرندے نو دیاں گا پرندہ جی انہیں عذر پیش نہ کیتا یہ ساری اجازت تو بغیر ٹور کیون گیا اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری جو اس کا منسب سی کم سی وہ پورا کیوں نہیں کیتا یہ ساری محفل کچہری میں کجنا توجہ یا اپنے فرمایا مار کے سٹ دیا گا ہاں ہوں جدو ہوتا اداؤں دوں میں گل لمبی نہیں کرتا ہو تو ادا ہو آپ پوچھتے ہیں کدھر گیا تھے इनी वजह तुमरा अटन तमली कोहम सोने मैक रन वेखी तमले कोहम जरी बंद चली बैठी बजो नहीं फरमा रन वेखी जरी बंद बादशाह बनी बैठी है क्या मतलब हो दुद परिंदा क्यों एडी शान भाई खड़े اس واسطے پرندے تے سارے جاندے سن دنیا پھر سن پر یہ پرندے گھر چاہیے آخیا ہیا نہیں آدھے تہمرن ہوئے انسان ہو کے رن بھی بادشاہی قبول کی کھلے اسی پرندے ہو کے کدی بڑھیا دی سرداری نہیں قبول کی گسا چڑیا غیرت آئی آن شکایت لائی دوسری شکایت کہی کی سونے میں سورج دی پوجا پکڑ دسے دو غیرتیں وائیا ایک کف کے خلاف ایک رنگ دی حکومت کے خلاف مولا جو پسند آئی ذکر قرآن نے سورت کر سڈیا ہوئے، بولو سب دس پرندہ گلت کھا بار گاہ چاہے فرما سانو بھی رب کرا کے سبق دسیا ہے ایک دی شاہی قدینا قبول کرے آجے. تو رن کی شاہی کدی نہ قبول کرساں نہیں کیتی نا ہاتھ پہ روڑے تو نہیں گل آ رہی نہیں جدوں دی رن تھکول گئی سی نا اس بادشاہ بن گئی تھی فرق اب بل کوا بنی تھی ووٹان چ بل فیل بن جاندی کیونکہ جنا چ رن سکول نہ جائے دی سے کدی کلو انپڑھ آکو توں تو کلو انہیں لال اتر لینا انہیں آخنا تے آخیا کیوں ہی تلو <صور> <سبجھو نی پرمائی. سلح> <سلح> تینوں پتا نہیں کلو کا مطلب کی ہوں جب آخیا جائے کھلو گئی تو ہو گئی یہ <سلح> <سلح> <سلح> مانا آپ سمجھنا جہی انپڑھ رن نے انہیں تو لال اتر لےنے نے انہیں آخنا بغیرتا تینوں شرم نہیں آتی تفظ بولیا کہ میرے بےزتی بھی کرنی کرنا ہے جی وقت سکول جائے گی وہ لکھ بار آخی جا انہیں آخنا اندر بھی مردہ دشانہ باشانہ بچلنے برابر بچلے سنگیا دوجا ایک مادی دے بارے گئے ایک دے بارے گئے جس بندے آ جاوے گی وہ مولا محبوب ہو جائے گا غیرت اورت دھی بہن بھی اپنے اندر پا کے ویخ غیرت اور ادھر کفر کے خلاف غیرت پا کے ویخ دو غیرتاں پوریاں کر جے رب کا بندہ نہ بن جائے تو پھر آگے اور قسم خدا دی مینو آخر دے سا دی سارا پیا ہی دو لفظ میں تو آخر دے سارا اسلام ہی خیر پیا ذرا بولو چا سبحان اللہ سمجھ آئی نے کوئی نہ اگے چلا ذرا جانور کی گل ہو رہی تا مینو امین بہ ن قلب بے میں بہ ن بہ ناہ کل بے کتے وقت کتے وگو سڑکیں دے کھلو جا لنگ نہیں دیندے دے, دے تے ان ڈاکو بھی آکتے نے افسر بھی آتے ہیں او صفت کتیا والی کتا راہ پیاؤ سی لنگ والے ضرور رب دا قرآن دی تفسیر تفصیل مرے ایک گلہ گا تو یہ اسلام نسل دروہ تک پہنچے گا <سؤال> بولو چا سبحال <سؤال> انسان سو انسان کی سفر تیرے اندر فلانا ہے فلانا ہے اے نہیں کڈے گا, نہیں گا. تو نہیں منے گا جی تا تانور ہوئیں ڈنگر ہے کوئی انہیں آخنا ہے میرے ڈنگر کہی جانا رب تا کیتن دیکھو نا جن کھان کا ہوں ہوتا ساڈا ہلال جانور مولا پیدا کرتا حرام کیوں پیدا کیتے سو آسان کھانے کو نہیں توجہ نہیں وہ فرمائی بھائی ادھر ویکو نا بھائی جی کھان کی گال سی تو سارا بکریا ہو سارا بھی نہیں سارا مجھا گا جی پھر بزار بگار پھر ونکیاں ون سونی کوئی ایڈے سر والے کوئی چھوٹے سر والے کوئی پتلی پوچھل والے کوئی لمبی پوچھل والے کوئی لمے قد آے یہ پچھا یہ حقیقت جب بندیاں کی پشا پکڑ آتے ہیں جی جو نہیں ہو فرمائی یار اور افسوسر ویخوئے سجڑا کار راس لا لیا کے مارتے پھرتے عمر و خیر خدا دی مخلوق ماری کیوں جانے جے آ نے۔ ایو ایرابی پھر دے نے ہو سکتا کوئی ہلکا ہو جاوے رہے کسی بندے ہٹ دے مجڑا کتا مارا بلارا پھر انہوں کارپوریشن مارے جڑا بندہ والا پھر دسے بھی بھی تک دے ریدر تک دے دارپوریشن والے کلر یہ کیوں نہیں مار دے سکولی دے دے مارن نہیں کم از کم تے بند سٹن پر میں کی آپ ہی اہ نے توجہ نہیں بھائی سمجھ نہیں لگی گل دیالے. خدا دا بندہ نال جانور نال بندیاں دی مناسبت کوئی نہیں صفات کے لحاظ مولا اے اللہ دے ولی لوگ کیوں جانوروں دا ذکر کرتے ہیں پیر باہو کیوں بولیا بولے پیر باہو فرمانا نال کورسگی یار بڑا ظلم کیتا جی اندر جلسہ رکھ کے نا بڑا ظلم کیا جی ایڈا تھا ہوں تا جی میں پوچھو میرے بنتا اتوں اگو ڈالڈے والی کھانا اگیں میرے ساتھ رکھ دیا جی میں شوگر دریز ہوا پیا ہوں کھانا وہ کھانا کو نہیں میرے چکر آدھا بول دیا ہوں میں تکریر چڑھ دیا خدا دے بندے کچھ تو ترس کیا کرو میں بولنا میرے چکر آدھے اتوں پانی تتا اتو تباہ کے لوگ توجہ نال بولو سبہار اللہ پیر بابو فرماندہ نال کلس یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج لا لائیے کما بے بچے کدی ہلس نہ ہو چوگ تربوز اتر اترب لمر بھاوے توڑ مکے لے جا میٹھے نہ پہ ہو سیم رہ گڑ پائی بولو سبحان اللہ اللہ دے بندے شوگر دل کٹن لگ پہ گرمی کا کھلی تھان تھی باہر چنگی والی تھان تھی باہر تھان رکھ لے آرام تھاجو نال بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ بار سورت دو چار گلانا کیمتی اللہ تعالی اے سنا اے اور جس طرح انشاءاللہ ان شاء اللہ نبی نم نبی کا ضرور حضور جوڑے جوڑا صدقہ توجہ بولو سبحان اللہ ہوں سجنا سر کے دیا امام فرما رہے کئی میتو سو سے لتا کئی بندے ایسے ہوں جہرا وکر تناز کرتے کھے گا کھلا کھلارے گا لیکن بے وقوف اپنے پیروں کو نہیں ویکنا اللہ کالا نے ہر شاید ہر نہ کوئی شخ شیے جنوگ تک بڑھے غرور نہ پے رب بڑے کوڑے چبڑ لیکن وہ کوڑا اپنے پیرا نو نہیں ویکد ہمیشہ اپنے ویکھے گا بڑے سونے جوائن اس دے اندر فیشن تے نخرا یہ وہی خاص صفت دنیا نو ویکارن لگ پائے گا اج ویکھ ل سکولی طبقہ بھی اسے طرح کا جان والے سویرے نکل مونڈے رنگا بھی منڈے بھی کڑیاں بھی جب بندے وے جان جان کی نال نخرے فیشن پار توجہ گے توجہ اسلام غلور نہ کر اسلام فیشن تے ناز نہیں اسلام سادگی تو ناظ سکھا جنی وہ فرمائی آمان دسو بھائی جنہ ہر فیشن کا دور چلتا ہے پیا کوئی والا بناؤ گے کوئی منہ بنا گے کیوں آنکھے باہر نکلنا دیئے رن کے خسرے دو منہ جہاں ٹو ٹو کے ساف صاف رکھنے دے لے دے دے جا کے سارے منہ تشک ہوے وہ مرے رن والے کام بندے نی پپتے بندے کا کم ہے ان وی کے کشش ہوے تو اگلے شہمت چڑے نہ مرد ہوے دنیا ویے توجہ نہیں اج دیا رنگ بھی کے پردے پردے کر لکل پتا کیون کر دیا ہوں پردا کر دا نظارہ ہے نزارا تری سدھی گلے اے بخالا منہ تو لاہ چاہ و کھائی جی اور نظارہ بھی آپردا اک مار برخات تو کھوتی پردا اکھ مار ہے جالی والا اک نہ دسے اکھ ملتی ہے تو سارا کام خراب ہوتا توجہ نہیں ہو فرمائی جی اکھ کڈیاں تے پرتے مرکا دے یہ آدھے خوب خوب پردوں کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں سامنے آتے بھی نہیں ایک ایسا جی پرد ہے لکی نہیں پھرتی ہے سمجھ نہیں جگی جی خدا دیا بندے سو اسلام چہرے دا پردہ واجب باہ دا پردہ فر ہے فرد ننگا واہ واہ میرا بولو چل سبحان اللہ, سبحان اللہ. بار سورت اگے چلنا ہم شباہل خنزی رو فرمایا کئی ایجے ہوں جنہیں خنزیر والی سفت خنزیر دی صفت کی ہے سنو سن وہ بھی ایک صفت سنو بڑی عجیب خنزیر دی خنزیر دا کام میں فرمایا اگر اندر سامنے چنگا سترا کھانا رکھو نا تو خنزیر نہیں کھاوے گا تو بندہ پخانا کر کے اٹھے پکھانا تو کیونکہ خنزیر بندے پکھانا پخانا کھانا پاک کھانا جی پخانا بندہ کر کے اٹھے امام سفیا بنونا فرماند کئی بندے ایجے ہوتے ہیں گلان سنن گے حکمت والیا حکمت والیا بڑیاں گلان دین دیاں سنن گے پر حکمت والی گلیں چھڈی جان گے تو ایب بچوں ایب ایب وہ فر کے چوڑ کے باہر آ گے وہ کسی کام کا ہی نہیں سی سمجھ نہیں جو لگی لال چ بولو سبحان اللہ اور سجنا آج تینوں آخر در ایک نم جانور کا تعارف کرانا یہ تو سارے پرانے سن مگر جدید دور ہے جدید دور میں مالک کہ روت نے میں بندے جدید آئے اویں اس سونے نے جانور بھی ایک جدید جہ بنایا ہے اور قسم خدا دی کر کے آنا اس نا چیز دے اتنے مولا کا فضل وےک کہ اس جانور دے, جدید دے اندر تے مناسبت جن رب رکھی ہے سونے نے اس چیزا چڈی ہے سنا چھوڑا کیونکہ تاستے جانوروں ابرت ہے ہوں ابرت کا حاصل کر رہا تو جل بول سب ایک دیسی مرغ یہ پرانا لگاؤں دیسی کڑ ایک فارمی جدید دور کی پیداوار ہے یہ پہلو کوئی نہیں سی توچیا ہی جی مسلا دا کھان دالی رب سونے ہو جانور تھوڑے پیدا کیتے ہیں یہ کھانا نہیں آیا خالی یہ تینو مینو اج دے آن دیا دیاں سفت سمجھا ہو ہے ہر سنتا جا دلچ چ بانا جاؤ ادھر ویک دیسی مرغے رب سونے وان سمنے رنگ دے دلائے اندر تبجو بولو سبحان اللہ کیوں بےمان دسیا جی دیسی مرغیاں مرغیاں کنے رنگ ہوں سچی بولے جی فارمیا تھی سوچیا ہی بھی ککڑ چیکڑ مولا ادھر رنگ کیوں نہیں رکھے सी बंदे देसी बंदे वन संवन्ने रंगा चोन गएली एक रंग चो गए जिन्होंने वर्दी त यूनिफार्मो नहीं बनवाई میرے مستفا یار دی وردی ہوے پاک حسین بھی مجھا ہے دس مولا لی خدا دش پر کوئی وردی نہیں میرے مستفا یار کوئی کسی رنگ دے کپڑے پائی کڑے کوئی کسی رنگ پائی کڑے رنگ میں مختلف نے پر اندر درنگ انہ مانا دے اندر د رنگ بھی وکرے اتوں یہوی آخیا یونیفارم اللہ میں اقبال اتے بولے اس مل او مسلیا اور وہ مردہ کدی سوچ آئی پہنا بندے نے یا کپڑے نے کون پڑھتا بھائی اگر وردی نتار کے اتے رکھ دفسر آخو پڑھا یہ دا لا جے میں اس کپڑے چیٹھا मैं तो सामने पढ़ भी रहा पढ़ाना भी हाँ तो जो कोई मैनू अखल आला आवे मेरे तो वो मैं पढ़ा चाहे जिमें मेरे हदरत साहब ने मैं यहां कपड़िया च पढ़ लिना किल धोती पढ़ लिना इकबाल आता मुरद्या मुसलिया मुरद्या जिमें पूछल मराना लंगरोज तू टना वो आंता ए दस यर् तलुक है पढ़ाई دسو بھائی تو سو ہر تعلق بڑا وا تعلق ہے کیوں کہ تعلیم بےغیرت تے وردی بےغیرتی جان ٹوئے بے صاف دس انگریز دا ٹٹو بنے باقی کوئی مقصد نہیں صرف انگریز ٹٹو ٹو اپنے نبی دا مخالف بنے اپنے نبی لباس اپنی قوم دے لباس تو نفرت کھاوے او شجدہ, یا, کو اور سجڑا معلوم ہویا فارمی کل ایک پاس سکولی طبقہ جمس رئی ہوں گل سن دیسی مرغے خوراک اپنی لب کے کھاند نہیں ہو مالک کسے ویلے سٹ دے گا نہیں تو ساری دیہڑی اپنی محنت آپ فارمی بابا ہر سب پکی پکائی میں لڈے سی بندے آپ جان گے ٹڑ کے کما گے جگ مزدور محنت کش جیڑا بھی ہے جاوے گا محنت کرے گا آپ کما کے کھاوے گا سکولی بکی آم دل نہیں آسا لگنے آسا لگ رہے گورنمنٹ نے احاج لگنا نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھا گے سمجھ نہیں جگی ہوئے فارمی ککڑ کے نہیں اور سنو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ دہو آپ جی دے سن کسی نو تسبیح پھیر پھیردا مولا سے ذکر کر دیا فرما سر کوئی کام توجہ نہیں فرمائی جی کسی دسنا حضور نہیں کرتا نہیں دے سان ٹک دوں محنت محنت نہیں محنت نہیں آتی مسجے میں جانا تو جی لکڑی بہ کے کوئی اللہ اللہ کر رہے ہونا آپ نے فرمانا کوئی کام بھی کر دے ان آخنا حضور نہیں کرتے فرمائے اٹھو دروشیے دار نہیں جو لکان کے موڈیاں سے بہ جاؤ درویشیے آپ کما توجہ نہیں فرمائی ٹھیک ہے اچھا صفت سفر دسا تو رل گیا نا میں اگلے دن اج بلکہ اج अज मैं गल्या देसी मुर्गा लैण अपने दरवेशों पांच बंद गए फड़न कुकड़ कि बंदे, कुकुण। बंदे? पंजा बंद सड़ा छू जा नपीचे तो फार्मी नपड़ा हो सची बोलिया जे سولہ جانور نہ جانوروں تو سبق لے میں سجلا ہوں مسلمان دیسی سراہدی ریوبی وگو لکھ کافر نپڑ کی کوشش کر سکویا نپڑا ہوگریز کر کے آپ بہ رہے اندرے مار جو مار نہیں اچھا تیرے اگے ہاتھ دے ہی نہیں دیسی مسلمان آخر جن چہر ساڈے جان ہوے گی لڑتے رہا گے سا ٹیپور سلطان آدر سی بھاوے تھوڑے آوڑے تھوڑے جو مرضی پر گدڑ سو سالہ زندگی نالو شیر ایک دن دی چنگی ہے جن چر سارا سیلا ساگر سمجھ آئی نا کوئی نا اچھا انہیں بھی جانور مثال دیتی انہیں بھی جانور مثال دیتی گدر کی سو سالہ زندگی سے کی مسئلہ باقی بغیرتی دی زندگی نالوں اور بھامیں بغیرتی دی سو سال دی ہوئے اور غیرتی جیو جیو بھامیں ایک دی آر دی ہوئے دی چنگی ستری نے اور ایمان نال درسو یا تو آٹے سامنے چشتی ناچیز لگا پھر دا ہے میرا مذہبے جنہ چیر جیونا ہے تاور تا نال جیونا ہے آ چونکے چنہ چیر بغیرتاں کو سیر سٹکے سار, سار سار سار اے سانو نہیں ہوں دی. اصا گج وج کے بولنا سچی گل چڑھ کے کرنی ہے قسم خدا بھی کر کے آنا بہت ہوئی ہے جی وقت تے آنی ہے یار زندگی کے مزے بھی گزاری ہے جو لال بول اللہ اور سن کے جاوا سجنا آپ تین مثال مان دیا اب بلوچی پٹھان دیسی نہیں بھاوے بچار کل بندوکڑیاں نے بما دے ہو رہا ہے دشمن دے کلو کے ہاں وہ دس دن جب آخر نپن گیا نا ایک ککر نو نپن لگیا لگ تو دجا مگر لگ گیا بھی سڈے بندے سڈے نپتے نپ کیوں پہ نا دے سامنے بہ کے جو مرضی کی نو انہیں آخنا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے نہیں ہوئے یار آخر مولا ایڈی قدرت حکمت والی ذات یہ نواں جانور جو پیدا کیا کوئی سوچو تو صحیح کیوں پیدا تو صرف کھان جوگا جی کھان دی واری آوے تو پاڑی جاندے جانے لیکن سمجھ دی واری ان غور نہیں آ وہ جا کھانا وہ آپ ہی ہے فرمائی اپنے نال کد سوچتا نہیں پیا بھی ہے کون ہے ہوں سجڑ افسوس وہ بندوکڑیاں نہ اے ایک ایمان فارمی बैठे रहे कभी सुने जी कि अगह होके क्या जी और जे फार्मी चूचे ने इन भी कभी वेखिया जे कि दुश्मन अगे आकड़न सची बोलिया जी मानना या जिन सापड़ी वास्ते लड़न इना सामने पठाणा मारी जाओ بلوچی ماری جاؤ پنجابی ماری جاؤ انگریز مارے اگریز مارے ہوئے آدھے شابا شابا شابا شا یہ دسو انگریز یہودی مار مار آن کے سارے مسلمانوں گار مارتے ہیں کدی لڑے نے انہوں کہ کنہ لڑتے ہیں میں اگلے دیر تقریر تکرا گجرات تو پر بڑیلا گجرات تو پر بڑیلا سر دن اتنے نا میں گل کی میں <laughs> <laughs> جی, سا سا آ ساری فوج پولیس کرنے واسطے جت بیٹھے سن سامنے آتے نے یہ کنک گاؤن کسم خدا کی جتنے جکے پائے انہاں آخیا جی کنک گاؤن میں کھیل کی صحیح اچھا کنک بیجنے یہ مرضی آئے بچوں گائی جان जो मर्जी की जाने सब बोल नहीं सकते बाबा सिर्फ कणते ना सा दुश्मन को नहीं चबोल सुबह जिम्स की वैरत भी इन देसिया फार्मिया चली उन्होंने फार्मिया वेखेंगा वजना अगली गल सुन सुनाव देसी मुराद की रात रू बई سولہ نبی سرور فرما ہے مرغا اللہ دے فرشت نو کے بانگ ہے تا کر کے این سہری دا وقت تو سی बोलता होगा कहो और इतने हूं यह मुर्गा सबक सिखा कानू मुसलमानू आ हया कर मैं जानवर जानवर होके घड़ी मेरे कोई को नहीं اور مینو وقت دا پتہ لگ جاندے ہے شہری دا ویرا ہو گیا میں بول پہ وا اٹھ پہ وا بانگ پڑنا مولانا یاد کرنا تینوں ہیا نہیں انسان امت رسول دے تو ستیں ذرا بے امی نہ بن تیریا گلیاں ٹنگیاں کلیاں اٹھنا موڑی سورج چڑھ تو بعد جانور جا کے سرکی میں بندہ جا کے سکولی کنے بجے جاگ دے سوچتا جا رلتی ہے جن کے نہیں اور جہے سکولی ہیں نا یہ جا کے سویرے اپنے پروفیسر آخر استاد جی استاد تنی سر جی رات تھوڑا ذکر بڑا سونا سنیا ہے آ گلان نے ذرا ویکھو ویخو کھائے رل دیا کوئی نہ استاد <laughs> جی اپنا سر جی تھوڑا جا دیو ماحول بڑا دیسی سی جی سی تو گل بڑی کھلی کرتا کیوں بھی کھلی گل نہیں ہوئے یا ہر کوئی پروفیسر بہو پاؤ یہ آخو توں نو پڑھ یہ توں بھی پڑھ تو میں بھی پڑھنا تھی کٹ یہاں شفٹا تو میں بھی کٹنا جی وہ شفٹا کٹ جائے تو موڑ آک کیوں یہ جس پیدا کیتا اس دتیاں مین اس من سمجھائیاں نہیں نہیں بیان کر فروزیاں پنڈ والوں سنا پورے ملک والوں سنا تاکہ وہ دیسی بنن فارمی اچھا تمہیں ایک ہو گل دسا آگ آ دے جے ہاں ایڈے بھوڑے تو نہ بنو تسان کئی بار آدھے جے بچارے فارمی اس کی بوری چکنی اس کی بھار چکنا ہوا فارمی مطلب رڑائی کھڑے جے پر پورا نہیں رلیا توجہ فرمائی سبحان اللہ ان ہوں سدکے جا اگے سنور بیان کی بانگ والی کر رہا کہڑی بانگ پڑ رہے فرشتے نو کیا پڑتا ہے سونے نبی فرما دے جب مرغا بانگ پڑے اس اللہ تو بخشش دی دعا منگو <سلام> مسلم دی حدیث مسلم شریف دی فرمایا اللہ تو معافی منگو کیوں رحمت فرشتے اتر در فر ویلا رحمت دا ہو سکی تین دسے اچھا جانور ن چب خائن کیوں جو تینو ازمانا سی تینوں ازما سی سا نبی دے گا خبر تو تے نبی دی خبر یقین رکھنا کہ نہیں رکھنا تینوں دسنا سی اسان تینوں ازما سی کہ سڈے تو یقین کرنا کہ نہیں تر تین ادھر ازمائے ادھر جانور نکھایا نبی او آخ کے پڑ پی اس تو ہاتھ چھٹا مولا بخش دے مہربانی فرما تو کرنے آ مر نہیں کر گے مولا رحمت کی گڑی ہے معاف کر چھوڑے مت توجہ نال چاق سبہ نلوای کوئی نہ فارمی دیسی بانگا کپڑ رہے فارمی سچی بولی کدی فارم چ بانگا کی آواز سنیے جی بہتی کر نا مجالے نہ دے دنگ چ کوئی آواز نکلے وجو نیو فربھائی وجہ کی ککڑ ہے وہ بھی رب کا بنیا ہے یہ وجہ کی ہے سجاؤ رب بندے سمجھائیں دیسی بندے مولا حق دیا بانگا پرنگ گے باوے سر ونڈے آ جا ہو گے پر سکولی کدی حق نہیں بولن گے یہ جڑا سکولی ملا ہو جڑا چشتی واگ حق بولے انہوں بھی آدھے آن پاگل ڈراگل کا پہ اترا ہی ہو ہی بیٹھے چپ کرتا ہی نہیں بولی جانا ہے میں کہ اتری دیا مسی جو بولنا ہی بولنا تارمی چوچا ہے تے بولے گا توجہ نہیں فرمائی ٹھیک ہے یہ مطلب جسی وہ ہک بول <سؤال> دے جمی وہ ہک ہوں سمجھ لگی کوئی نہیں لگی جرا توجہ بول سب اور اگلی گل سن سجنا بڑی عجیب لطیفا میں گیا ہوں ضلع تقریر تکریر ایک گھر وز، غسل کرنا تھی غسل کرنا اس سے مجا بھٹا داو دا تاروں کا گھر سی میں مرغی بیکھی دس دس بارہ بارہ بچے تو فارمی نے کنسوبہ بندی نہیں کرائی فارمی کرائی کھڑے فارمی ککڑ آتا ہے بچے چھوٹا خاندان جن اور زندگی او سے فارمی دیئے او خدا دی بال تو جینا ہوگا نہ باہر جوگا آواز بچے تھو کوئی نہیں زندگی آواز بندے گے سوگرمندری کراؤ گئے سرکار اولاد گل کلی سی کیوں یہ تقریر کدی سونی جے بولا دتی صرف اس دیتی قدم خدا بھی کر کے نال <سرح> بول سبحان اللہ اور ہوں بھی جنہیں چیر دیتی جائے گا میں بولا گا جب ادھر بند میں بند میرے کو گل ہی نہیں ہونی ہاں رتوجوال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجڑا دیسی ککڑا دیسی ککڑا نے بال چوکھے رکھے پر زندگی آسان बाल भी टकरे आप भी कोई आवागार ही नहीं तो फार्मिया के बाल भावे कोई नहीं पर हर वे हूं समझ लगी जे कोई ना अच्छा नुक्ता समझाला थोड़ो देसी मैं मुरगी व्यक्खी बच्चों نال نال رکھی فرتے دی. پہرا دینی فردی اپنے منہ وڈ کے خوراک کمانے فردی چنجنا چنج نال خوراک منہ چ لے گی تو کڑکڑ کڑ کڑ کڑ کور کور کر کے تو بچے کٹے ہو جان گے بھی ساری اما دے کو بال کٹھے ہو کے کھانے اور سد کے جاوا توجہ اتو ال آئے ال کوئی موسی جانور رکھے ازما کے رکھی پڑھ گی گیڑ کڑ کرے گی خطرے کا الارم بجھاے گی بالا سدے گی ارا آ جاؤ پر تھلے لکا دے گی بچاو گھر نگرانی پوری خوراک پکا پکا آپ بندوبست پیک کر دی دیسی مرغی کا کم میں ہے فارمی آپ تے چوچے فارمچے نو سائکلوں تے چکی پھر آؤ گے گدی تے گے دا سو کا سو چٹ ای نہیں ہوئے کئی بچارے مر جان گے خوراک جو آخر ماں والو جو نہ ملے ہے ماں دال بھی کہ سجنا آدما کے بٹ لے دی بالکل گود رکھیا ہر ویلے نگرانی منہ چبا چبا کے دتی جان گیا ماسا پان ہو تو پر کھلار کے مہا جائے میں پر تو ہے جو مولا نے قرآن بندیا بازو ہی پر آخ وق فنا جنا ہا کا محبوبہ اپنے محبوب ن فرما محبوبہ اپنے پرچھا اے جڑے میرے ہیں نا اے بندے صحابہ تیرے یہاں واسطے وقف جنا کا اس دا مطلب بنتا ہے اربی زبان دے لحاظ کی نہ ہے محبوب یہ جدو تیرے درویش آنا نا نیاز ورتیا کر ہاں محبوبا یہ آج کی تنیاد ورتی کر تاکہ یہاں دا دل لگے تیرے توجہ نیو فرموئی بول چا سبحان اللہ ہوں سجڑا بالی دی ہو سی آپ جتے ہو گی بال سکولیا سکولنا بختہ والیا آپ دفتر چارم بالکل وہ گھر مردہ پہا پہلے تو ان دی کوشش ہوتی ہے جمے نا کیوں تاکہ رونا پہے نا مجھے جدھر آوا रन कमर दो किशाना बशाना चलना चाहिए आंधे न मतलब जिमें बंद को नहीं तो आले पूरा पता नहीं ना तो पूरी हाले तरक्की नहीं की अंग्रेजा के मुल्क हम जे वे वे इलाके आए ना उथे तो बादशाह रन आल जमा तू गल वाली मेरे हौसल में फर्क आ जाए نہیں, نہیں ہم ایسا بے کام نہیں کر سکتے جی جمن دے آئے تو آدھی ہے بس دو اگاہ نہیں جان ہوں ملال یہ بال کی نگرانی نہیں بال کا کوئی خیال نہیں دفتر کا خیال ہے ہوں جی ڈیو بس چنڈکٹر لگی پی ہے انہ بال کتوں ہو سکی مرو <تسجار> بولو تا سی؟ جیڑی تو سی جی کنڈکٹر بنی کڑی ہے بس بال کھے ہو سکی پر تھی آکو وہ بال لا نہیں اچھا ایک ہو گا سنا لیا نا ایک اور گل سو دیسی جڑا وہ کپڑے پورے گے دے تسی ویکھو اس دا کوئی سکرا پاسا دسے گا نہیں فارمی کا فارمی دا پلیٹ فارم سو ایڈا بے حیا مزا رہے کپڑے سوچے توچے اللہ تعالی جانور کوئی ککڑ ہو مرغی وہ مرغی وجہ کی ہے فرق کیوں پہ گیا ہے اون دے پورے کپڑے نے پر ادا پچھلا پاسا لبتا ہی کوئی نہیں ویخ لے ہیں سارے سی بندے کپڑے پورے ہر شاید لکی فارمیاں دی پینٹ دے شرٹ سودا سا پہ دس دیسی ککڑی کے دی کپڑے پورے دیسی دھی دی بہن مسلمان کی پردے پوری سکون جن مر جن ترقی کردیا جا سن جن جڑیا جا سن جن مردیا جا سن جن مردیا جا سن کپڑے اترتے جان گے فارمی جنستے جان گے اور سجنا معلوم ہویا جی انسان بڑے سیسی رلا کے رب دسیا مرو وہ نہ بنیا جی اور ہو سو دیسی مرگ کھاؤ صحت تندرستی پہلوانی فارمی کھاؤ سچی بولو کیوں بھی ڈاکٹر روک دے نہیں چو آیا سی وائرس وائرس یہ رلتا سی نام مراد مڑ تبھی سوچیا ہی یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے کہ فارمی نام مراد ہے جاؤ تو بیماری یہ کھاؤ صحت اور خدا دی قسم کر کے نہ بندے جدو دیسی سن سڈے بیماریاں ہی نہیں سن فارمی آئے نے بیماریاں نال لے کے آئے نے اج مسلمان کی پوری دنیا بیماریاں دی لپیٹ ہے جو بیماری نہیں ہر بیماری ہے جی تھوڑے بندوں لگے وبا وہ ہوں جڑی بہتر کا سر جاوے بیماری ہوتی ہے کابے علاج وبا تو ہوں شوگر دا علاج ہے کیوں بھائی عام ہے عام ہے شوگر کے لیے سڈے سونے نبی سرور نے فرمایا سنا سوا ایمان دی حدیث سونے نبی سرور نے فرمایا جدو بے حیائی بدکاری سنا ارانی ہو سی اس لاہن بیماری ان بیماریاں فسا لے گا جہیا تے بزرگوں نہیں سن اج ویخ قسم خدا دی پنجاب سال پچھا چل शुगर नहीं नजर आएगी ब्लड प्रेशर नहीं दसेेगा कान नहीं दिसेगा एड नहीं दिसेगी है वे सत्तर साल अज संन बहत्तर चेहरे हजरत साहब फरमांद टी बी का मरीज साडे इलाके च बनया बंदे टुकड़ केखन जाते सर वेखिए सही टीबी सुनया कोई बीमारी आई हूं जे फैल वेखना ते गुलाब तोर <laughs> हो गुलाब देवी टुर जाओ बीमारियां आम होस्पताल चौखे पर खुल बल्कि हम ध्यान देन हस्पता है ही तरक्की जेड़े इलाके तरक्की तरक्याती मनसूबे पहुंचाने हो انہیں اندر اتلی فہرست ہسپتال ہوتا مطلب اگریز نتھا فارمی بناوڑ بےغیرت بناوڑ بے حیام بنا فہشی عام ہوگی بدکاری سنا عام ہوا ہوں تو قانون بھی بن گیا رضامندی کا جناب جرمی کوئی نہیں بڑے انا آدھے حقوق خواتین کمیشن کی آند نسو اکرانہ حق نئی کین کہ حق رنہ کا اک جنگ مرضی سوتی بیٹھی ہون ہوں جی یہ قانون پاس ہوا اور جہے ملوڈے ہیں وہ لانتی اللہ لانت بھائی وہاں ملوڈیا آخر بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے لالت یلال ہوتے لالت پان والے بھی انہوں کے ات کر کے ذرا ڈٹ کے پا ہوں در وے تھوڑی شرح بھی کر جا کیونکہ نوے بندے کافی بیٹھے نے اس قانون آخر چلنا इस कानून नवा जो बन गया फिर चलना पैना सहलों पता चलना चाहिए कानून दै के थले तक अवसर यह सारे दिमाण अगर कोई सुता हो रहे भावे खोटा भी सुता हो रहे यहनुज नहीं आखे अपनी मां को पुछ गया तू दस राधी रजामंदी दिनारी कोई नहीं بڑے کہڑا آدھے حقوق کے خواتین کمیشن کی آدھ کے نسمان کے حق بھائی کہ حق رنگ دا آج جن کے مردی سوتی بیٹھی ہوے تھی کون ہوں جی یہ قانون پاس ہوا اور جی ملوڈے ہیں وہ لانتی جیلا لانت بھائی ملوڈیا آخر بالکل قرآن ہے کے مطابق ہے اللہ بھی لالت پاؤں گا یہ لالت پان والے بھی انہوں کے اتنا کر کے میرا کے پاؤ मैं थोड़ी शरा भी कर जावा क्योंकि नवे बंदे काफी बैठे इस, इस कानून आखिर चलना इस कानून नवा जो बन गया फिर चलना पैना सहलो पता तो होना चाहिए कानून लैके थले तक अवसर यह सारी मां के बहन के अगर कोई सुता होटा भी सुता हो आखे अपनी मां को पुछ गया तू दस راضی ہے ماں کیا راضی ہے تین آخر موجا لینا کی آکے وہ میرے مولا وہ میرے مولا وہ میرے مولا او سجاؤ ہوں کئی آخر گے یار مسیح سجبی ہے جی گل کری جو قانون بنے تے قانون تلنا ہوتا فرد تو فرد مسیح پورا نہ ہوس جس قانون نو ممبر دے بیان کرنا جرم ہے اس قانون بناو کرم ہے تو چلاو کرم ہے امرا بول چا بول چا یہ تیری شرم اتر گئی ہے ہاں بڑے شرمیلے بنے آ اگلے جامور بھی کر دیا تھا آ سان شرم آتوں کھلا رہے ہیں میں ہر حکومت والن کا نام کیوں لیا जोड़ा कानून सा मां भैन वास्ते बनिया मां भैन वास्ते भी है मावान भैया मुश्तक आवजो नहीं फरमाई क्यों बड़ी मां भैन वास्ते कानून है उन्हों बिचे वे तो सजना सियाने आते हैं जब अपने घर की गल आेती समझ आ घर की गल की छेती पिड़ पवे छेती पले पवे पता लगे वहां कि सोना कानून बनाया जो घर जा मां सुने पुता कानून बनवा के आया है तो ना रलिता लो आखे तेरे रंगा कलर सूर तमदा ही ना اے بے گہ تا تیو تیرا ترتا سی مینو کسی باہر نہیں سی دے تنا تھڈو سو بھی جا پرواہ کوئی نہیں وہ سمجھ نہیں لگی مرو آه. پر سدکے جا بھائی سد کے جا کو پچھاوڑ تدکے جی میں ایک گولی والی بوتل پی نا جی یا تے بپسی ڈکار لوگوں کے مرضی قانون ایمان آمان پتہ نہیں چورن لے کتوں آتا ہے چورن سخت حضرت صاحب جنہ مرضی ہو اوکھا قانون بنے یہ ایو ای چورن دی چونڈی لے کر بے گرت دیاری نہ لو سنگ کتے دا چنگا سجنا سن کو پلے بہاؤ خدا کا نام ہی تکریر میں پہاڑا کر پہاڑ پاٹ جا پتھر پتھر پتھر کل میں پڑن لگ پینے وہ تکریر نے پر تو آئی ہے بھائی پر گل ہوئی ہے نا ہاتھ میرے اجر کو کوئی نہیں میں قسم خدا کی کر کے آنا جی رب سونے تکریر کی دی توفیق دیتی ہے نا تو میں جگوں بدلتا بھی ویکیا بدل نہیں آئے تو میرا روزانہ قسم خدا دی ہزار دس دس ہزار دو ہزار لگے ہو دنیا پہ انتظار پورے ملک در آیا چشتی ہویا آئی پیا پیات سچیاں گلیں سناوے گا سنا ہر بندے نمج آن گیا ہاں سیا بندے آتے نے عمل ہوں جی سنتے ہیں بندے کے دل چی وی چیتا بہ جاوے بھی آ گل ہے اللہ کے فضل لال تقریر توٹ کے جاؤ گے نا ساری تقریر سنی یا دو آکو گے آتی تھی وہ آ جے دوجے ہے نا فارمی ملونڈے وہ تقریر کر کے فارغ ہو گے تھی سناؤ تکنا سور سے واہ باسی پتا کچھ تو نہیں کوئی بولن تو درد والی گل کرگڑے پڑے پوے یہ درد والی تقریر ہوتی ہے درد قوم نو فکر آوے توجہ لال بول سبحان اللہ اور آخری گل سن ہاں دیسی مرغ تبجو دیسی مرغ کا گوشت لال کالا ہڈیاں جور تگڑے आम बंदे कोल तो चरीना पड़ीना भी नहीं के नहीं के जरा बेचारा तरक्की गिटे वखरे गोडे वखरे हर शाय हिले दी हिलन तो बाद चिट्टा खबूर साडे देसी बंद हो तगड़े نہیں گوڑے گیٹے ہر جٹ بندہ یہ بابا جی بیٹھے ہیں مولنا آشق علی صاحب چھوٹے بھائی اس وقت بھی این کسور چیٹھے ہیں جی کسی سکولی پھڑ کے اللہ دے فضل لے ایویں چکر نہ ہال ویکھنا ویکنا ایسے ہاتھ نہیں لگتا اسمیہ تو تھی فارمی دیکھو نا سکولی ہے بچارے پارے مکے پے ہالے شادی ویاہ وقت آنا ہی نہیں حضرت حدرتری پہلو ختم توجہ نال بولو سبحان اللہ کیوں بھائی ہائے ہائے ہے سیتان برباد اونج گورے چے ہر وقت چمک دمک کوشی گورے ہون گے اندر کوئی شہر جٹ بندہ دے سی باہے رنگ کام کر, کر کے کام کر کر کے محنت کر, -کر کے رنگ باوے پکا ہو جا سی لوگ شیر اور میں اگلے دن گیا ملتان شیخ صاحب سی محمد رفیق بڑا واٹا اتنے کا کاروبار ہے انہ ایجنسی ان چک سنا ہے سر تلاؤ والا تیل نہیں ہوتے وہ کہ لگے میرا والد صاحب پنجرا سال فوت ہوا ہے چودہ من ودن چودہ من وزن چکے ایک سو تین پوڑیاں چڑیا بڑھے دے اندر سات من کلا چک لیا بڑھے دے اندر جان تو تین سال پہلو تے ہوں کرو سکول کے بوے کے اتنے تسان دو من دی بوری رکھو ایک من واقعی صحیح گل جنس تے ختم ہوئی پی اندر تے مر کی لڑن گے کسی نہ कर इमान आना होल्स के बंद पहलों भी भर्ती होंगे सब सची गल पे सुना ना। मैं बड़ा गौर जहान चेहना मैं अल्लाह साल सोच फिक्रती जिथों लंघन मैं पार्चों लंख के फिर गुजरना भर्ती होने वाले बड़े बड़े उच्चे लंबे चंगे तगड़े نمی نویں پولیس ہوں برتی ہوئی ہے نا اندر گشتی پولیس پیٹرولیم پیٹرولیم کا مطلب گشتی ہوتا گشت کرنے والی انہے جا کے ویخ تو ہوئے ہوئے ہو ہو ہو <تصفيق> ٹی وی کی دی پیداوار جنہوں نے چوتے سال تو ٹی وی لگ جنا بلکہ جمدیائی ٹی وی لگ ٹی وی جائیں چکلا ویکن والی اگو نسل بھی اسے کام تے انہوں نے جنس پرستی تے برائی تے برائی لگ بت جان لا دیا ہوں بے مانا جوانی چڑھ تک کی رہنے یہ پہلو بندے سن جہے بھی سال تک برائی نو نانتے نہیں سن بندے بھی جانے جہرا جی ماد بندے دے اندر رکھیا گیا نسلی مادہ اے بندے دسلجا نے جے پنجی تی سال تک بندے بندہ سام لے ہلزا لی ستر سو سال کی عمر پا جاوے قائم رہے گا اکھا بھی قائم رہن گیا بابے ہوا نکنی لائی دند شریف بھی قائم رہے جسم لال سو ہے ہوں پہ دستی ہے پر قسم خدا دی کر کے آج ویکھ لیں ساڈے حالت ویکھ جسمانی ساخت ویکھ نہ اکھان رہی صحت رہی دند پہلو ہل دے بال برائی اک لگ گئے ادھر سکول یہ ہوئی سبق سکول کوئی کتاب دیکھ اس کتاب دے ات ایک پاسوں کڑی ایک پاس منڈا جھاٹا واہ کے ایک دو جنر بے کے یار میں پیا سکول دی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوے گی کڑی منڈے نسے پاس نہ لایا گیا ایمان اللہ ہومانت میاں تو بولو سبحان اللہ ویکو گا یہ چوتھی کنویں ہوئے اچھا سائنس سائنس ساتویں کی سائنس ساتویں کی سائنس یہ ساتویں دی سائنس ہوں ایمان دس جب کڑی منڈے یہ پڑھ ایسے لینا پیا نا بختالی چاٹا کھول کے بڑا کے ہوں گا دیا کر دیاں ہی دیا ہوں سوال ہے فوٹو کیوں توجہ نہیں فرمائی امر کیوں اترا تو کیوں سامنے رکھنا گیا ستمی بال مبارک مبارک مبارک مبارک ہوئے آ ویک ہوں کی واوا تصایا تو سارا گندے اچھا بخت والی چھتری لے جی ہے وہ پچھو نپن پہ جا سبق کا نام کی ہے پنجاب کے مختلف حصوں کے موسم اور آب و ہوا اے موسم پہ دسیدا ہے کہ باجی پہ ویڑی جھاٹا کٹ کے اگوں چھتری جچنی جنس کی بزرگ فرما دینے باز نہ باز باز شکار کا کم اس ویلے دالی دن اندی دا اکھان بنیا جان توجہ نہیں فرمائی یار وہ باز شکار کھیڈ دے نہیں ایڈے اندیا اکھانسی دکاری لوگ پھر ہاتھ رکھ کے گوشت ہاتھ دے کے پال دالی دن تو بعد پھر ٹاکا ایک کھول دزرگ فرما نا مرے جی پتر نو باز بنا یہ اکانسی کلنگر اقبال بولے سناوا اقبال بار زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آخری گل سنا مطلب گل مکا چھوڑا بس میں سفر کرنا ہے بڑے دور جانا ہفتہ پورا باہر رہنا آخری سنوے دیسی فارمی مرگے سنو دیسی مرغا تے فارمی مرغے فرق سنو دیسی تے نر مادی دی پچھا دوروں کہ نہیں ہو گردنا ایڈا کد کاٹ ایڈیاں کل گئی دوروں پتہ لگے گا آتی کڑیے آ نر کلے فارمی مرغیاں فارم چر جا ہاں تو منو نر ماتی کا فرق پچھا دے کیوں بھائی وہ سمجھ نہیں لگی کیوں یہ فرق کیوں کسم خدا بھی کر کے ویخ لسی بندے دوروں پچھانے جان گے بیو بی مرد انا دے, انا دے جسم کی بناوٹ ہاں جی سر تنہے حساب کتاب مرد والا ہو دے پتہ لگ سی اور مرد پیاؤ عورت پی آئی دے جڑے سکولی نے یہ رانو سی کٹا مرد والیا مردو سن رن والے گا رکھی پھردو سر کپڑے پچھانے نہیں جان گے نہ شکل چ پچھانے جان گے بال چھڈو یہو جہ پیوتے ماں سمجھ کے چمبر ہے. بچایا, کرے جو نہیں ہو ابو بھی بچا کر ڈیڈی ہاں کیونکہ ابو غیرت والا بے غیرت بےغیرت ہے ڈیڈی فارمی ہے ڈیڈی فارمی ہے ہونی بار سال دس رب سوڑے در دیا امر مر گئے ویکو توسی د فارمیا فرق دستے پے پھا لے بندے فارمی دے دے دیسی دیسی دوروں پچھانے جان گے نرت مای کا فرق لیکن فارمی ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کرائیے بہلی نے دیسی ککڑ دی مادی کوئی کڑ آ کھلوے تے کٹ کٹ کے تیسرے محلے چاہیے <عزق> <عزق> اج پر چکرے گا وہ دہائی خدا دی موڑو ٹر گارمی مادی جی امرضی آ کھلو گیا تو تمہارا بھی حق کہ جب یہ راضی ہے ہم کیوں کہیں اے سا دے سی بندے حضرت عمر وانگوں مادیاں دے ہوتے لال لڑ کے قسم خدا دیا اپنے غیرتہ دے ہوتے جانا دے چھک دے پر ہون ہون کنجھا دے دلے بڑے کھڑے نہ دینے جیڑا غیرت دی گال کرے انو مارو اے آکت ہو گیا اسلام میں تو سختی نہیں ہے ہے کہ نہیں ہو, سچی بولیا جی میرا ڈٹ کے بولو ملک دا ہوں قانون بنیا کہ اگر کسے نے اپنی ماں بہن نال کسے بندے نو ویگ کے غیرت کھا کے قتل کر چڑیا ایک نو یا نا دونوں تو پرچا بنے گا او قتل ہوئے گا واپس پھانسی لگے گا اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل مسئلہ تو سمجھو اخبارہ کافی چلیا تھی ایک قانون پاس ہو کے تو ملک آگیا سمجھائی نے ہون جینا باجی نال کسے نال دیکھے اپنی عزت نال کسے غیر نوں یہ ان کو جاک نہیں سکتا آکھے گا این دل کے نہیں بذرگ لوگ فرمان دے نہیں کہ میاں کافران دی گل منو نا کافران دی تو بندہ مسلمان نوں کافر کار شٹ دے نہیں تے مسلمان کافر ہو جائے پر سکولیاں دلے بھی ہے کافر بھی بنتے وہ دی، قسم خدا کی دو اے, اے ہوئی فارمی چوچے اے رانتی اور پھر ویخ دیسی مرغے کھلو بو نہیں آوے گی مراد فارم اتے ہو سکی معلوم ہوا نیری بوارے نیری بو جس معاشرے معاشرے گندہ ہو جائے نیری بدبو والا ہو جائے بندے دور آتے نے یار بڑا پیڑا پاکستان ہے توجہ نہیں جی معاشرہ ہوئے دیسی بندے آتا میں دیسی مراد لینہ اسلام آڑے دیسی آدم و عشرہ ہوئے ہیں جب گیچ مسالہ وجدیانے ہیں وہ نہیں ہوں دی وہ میاں وے خودے صحیح یہ ہر کیسا عجیب ملک کے میاں جرمی کونی ہوتے ہیں میاں کی چنگے بندے نے وہ ہوندی نہیں تو توجہ نہیں ہوں فرمائی بار صورت میرے تقیم میں اِنَّ لَكُم فِي الْعَنَغَامِ لَحِبْرَا اس آیت دی تفسیر تو آن سنائیے آیت مبارک دی میرے خیال سے اب کافی ہو گیا ہے بڑا کچھ سمجھ لیا ہوں تو سکول ٹی وی دے نیڑے نہیں نی جانا تاکہ ساری جنس فارمی نہ بنے ٹھیک ہے دیسی بنا دے کہ فارمی بنا دے بس میں فرق دس چون اگا تیر جان سر سید احمد خان ولی یا کچھ اور لوگ کچھ ولی کہتے ہیں جوڑا سر سد سر سید سر سید نہیں سرسور جڑا اس مسلمان سمجھے وہ کافر ہے ولی سمجھنے والا تہ لانتی ہوں تو آپ سمجھ سار سور کو مسلمان سمجھنے والا کافر ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کا یہی فتوی ہے حرمین شریفین کے اس زمانے کے علماء کا یہی فتوا ہے پیر مہر علی شاہ جیسے ولیوں کا یہی فتوی ہے وہ جنت دا منکرے دوزخ د منکرے فرشتیاں دا من کرے موجاد دا منکرے قرآن نو غلط کہانی رکھ دیں قرآن نو آکھ دا ہے قرآن جھوٹیاں گلیں کرتا ہے ہویا مسلمان نبی پاک, ہے نبی پاک نو اپنی تفصیل چ لکھا ویشی حضرت ابراہیم نو ویشی جڑا سور کافر لانتی سکھ یہ مسلمان آ کے گا او او او میرے نزدیک تو وہ دچا ہے مالا لیاس کادری نے ویڈیو کو جائز ثابت کہا ہے کیسٹ ریکارڈ عام ہے اسلامی بھائی انگریزی کو جائز اعلی حضرت سے ثابت کرتے ہیں آباس آب فرمائے بھائی میں ات نہیں کر سکتا میں یہ کیونکہ اسلامی لوگ نے جو چاول کر لیں کھلی چھٹی ہے اصا ادھر بحث نہیں کرتے اصا یہ نہ آخانے کہ شریعت چہرا شریت اس موجود اتنے اگر کوئی مائی دلال نا چیز دلال سنگ اڑانا چاہوے تو چشتی آ گھن مناد نے دتا ہے تاریخ تھی متن دس دسڑنا دس دس پروفیسر صحیح اسا دو بھی فارمی ہے نا پروفیسر جو ہے اس تقریر کیتی ہے حجرے شاہ مقیم بیٹھے سن ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب کے برا بیٹھے ہوئی ہوئی ہے تقریر اس کی کیا اس کو مسئلہ پوچھا گیا مووی بنایا چاہے آخیا او انہیں آخیا فرشتے بہ کے مووی ساری بنا دے پہ سارے رب نوانی ہے سائے بنا لیتے آیت کہڑی پڑھی اس واہ واہ میں آ فارمییاں ہوگارت پڑھو فائدر پردہ کیا پر پر کرامن کاتبی کاتب دمن لکھن والا فرشتے تصویروں میں بنا رہے فرشتے موڈیا تو لکھ رہے <laughs> توجہ نہیں فرمائی ہے لہنتی بئی مان بنے پائے نے لکھن دے کتھے مووی قرآن لکھن دے گل کرے وہ آکھے ایدی مووی بنا رہے ہیں واہ بئی واہ جب یہ من تکری کر دران ادیس ماہ نے بیان کر تے جبریل امین جبریل امین جبریلے امی پریشان دے نے تے دے نے تے دا ہوں حیران ہوں نے تو یہ کتوں کدی آ جبریل میں لے کے نہیں آیا کتنا کر لیں ڈاکٹر خندیپی کراچی دا مر گیا سور مر گیا مردود نہ فاتیا نروت مر گیا ڈاکٹر ڈاکٹر کی پتہ دین کی وہ انگریزی ڈاکٹر مصطفیٰ کے پیر کو سمجھنے کے لیے پیر میرے نیشا جیسا فقیر چاہیے ڈاکٹر نوروک! تو تر فارمی چوچے تیار کر سکنا تینوں اور کوئی پتہ نہیں مستفا کے قرآن ہاتھنے والا بھی چتا آپ ہی کافر ہوے گا جگ کافر کرے گا گانتی گا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے شخت ہے ہو گل مت قرآن فرماتا ہے میں راہ پورا صرف پرہیز گار توجہ نہیں فرمائی تو ڈاکٹر عثمانی دیا تو دیا سکولہ لندن چ یہودیا کو جڑا تارا ہوتا ہے دلہا متکی ہو جائے غیر بندہ نہ سنے دین کی تو مجھ آنی ہے بغیر سنو کی پتہ دین کی ڈاکٹر پروفیسر آج اللہ رسول دے کلام تو کے بیٹھا کر تو صرف یہودی ڈی ٹی چٹو تو صرف چاف کتے کرے رچ جو گئے مولا دے کلام نات لائے کلام ہی پا کے یہ سمجھن واسطے بھی پاک بننا چاہیے کام ہے میں ڈاکٹر اسمانی لندر بھی گیا ہے گل کر سوندری اور میں تمہیں ایمان دسنا اے دسو بھی اگر اتر کوئی بندہ ننگا ہویا بیٹھا ہوشاب کر رہا ننگا ہویا بیٹھا ہے تھی ادھر جاؤ گے یا منہ منہ پھیر کے پرا کوشش کرو گے جتھے ایک بندہ نگا ہوا ہوں جی موہ دے تھے جتھے انگریزوں کی ساری قوم نی ہوئی اگریز نگے رہتے ہو بولیا جیڑے جی یہ کپڑے جب ہم پیدا ہوئے تو نہیں تھے اب کہاں سے آ گئے لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل کپڑے اتار دیے جائے انہاں آخیا بالکل تمہارا حق ہے تو ہوں یہ ننگے دمک پرو فیسر صحیح زیارت کان چلے آ مر وہ ڈاکٹر شتانی اسمانی نہیں ڈاکٹر شتانی وہ ڈاکٹر شتانی جتے ننگا بیٹھا ہو ادھر جائدہ نہیں انتری دیا ادھر نہ جا توجہ نہیں فرمائی بھائی یار نیک بندہ سڈے ملک کے بازار چ نہیں جا توجہ نہیں وہ فرمائی یا کسم خدا بھی کر کے آنا میاں شیر ربانی اللہ دا ہے سی کہ نہیں میاں رحمت علی اللہ دا ولی ہے سیکنگ کہ نہیں یہ ایڈے پاک لوگ سن بازار کی شہ خرید کر کے نہیں سڑک بازاری شہ نہیں سڑک فرما سن ایک پلیت بندے ہاتھ لا نپا بندے ہاتھ لا وزو نہیں ہوتا استنجا نہیں ہوتا ہاں جی ایویں اٹھی آؤ گے پیشاب کر کے اسے ہاتھ نال آ کے مٹھائی بنا شروع کر دیں گے دوسرا فرمانے سن ہر آئے گئے پلیت پلیت بندے ہر گندے بندے چنگے بندے دی نگاہ پہ بک اٹھ جاتی ہے شہ اے بداری شہ نہ تے خندیر جا کے تھڈو ننگے بندے دیکھ قدم خدا دی کر کے میں بھی فکیر ہوا جھوٹا جھوٹا کھا پہ جھوٹا نہ آخا تبر رکھ بزرگوں کا تبر رکھ کھا جا ساڈا ہوں نا بزرگوں کا میں کھا ہے آ میرے کو اجنسی والا آ گیا ل... اتے سلامت پورے کا لاہور بڑی پرانی گل ہے پندرہ سال پرانی شالامار باغ ہوتا سمے کو تقریر میری سنی ساوی سا بھی ساوی تکڑی نے سرت رکھی تھی وہ جناب تقریر سن کے آیا کہ حضرت صاحب آ میں تمہیں چڈ آوا میں کل لگے چلو اس میں بٹھایا چڈن آ گیا جب شالامار باغ چوک پہنچے نا چوک تا جی سوپ سوپ پیو سوپ دے لفظ پہ دسنا مرنان دیکھی ہونی یخنی یخنی ہے بولی جگہ یخنی آو پیو یخنی شخنی پیتی سارے کو آدھا جی میںا بنا لو میں اج پان رہرے نے تو لندر رہرے تو میں چاہنا تسا یہ تبلیغ اتے کرو میں ہال اٹھتا تھا پیا نواں نواں اللہ فضل فرمایا پاسے آئے سا اچھا اس جدو یہ گل کی میں آخیا یار مولبی آت بھی نی دینا آخر بیگم میں جا رہا لگا سونے مینو ایک کروڑ روپیہ تنے اتے دے نا قسم رب کا قرآن سامنے پہ میں کہ جی ایک کروڑ مینو ہے نا تو توں آخیا صرف لندن جا کے فیری پا کے اوپے موتر کر پیشاب کرگیا کے ملک جی پیشاب کر جاوا تیرا کروڑ لے کے تین ایڈا اللہ سمجھے میں اتے جا وہ جا سا برا وہ اج لے گا برا پرت کے لبا ہی نہیں وہ خرید والا جی آمر ونڈیا خریدتے رہے اٹھ اٹھتا ہوئے تو گل چی کرتا ہوے اندر آنگن کا پھیرا لیا اتنے جب جانے ننگیا لے رہے تو وے ہی رہے بن جےت کر دہ فر موویاں دیا مووی فلما فراہم انگریز کر بلیک میل دیکھیا جی خبردار جو سارے خلاف بولے گئے سر مردے مار کے دلے ہو کے اتوں واپس آ آیا کدی زمیر غیرت دی گل نکرے گا جی قسم و جی دے قبضہ قدرت جی میری جی نا چیز جی شاہ کوئی نہیں باوی میرے تے ہے پر میرا رب سونا میرے نال فضل کردہ پورے بھی ہو جائے اللہ دے فضل دلال منو خرید کوئی نہیں کر سکیا چیشتی ہر تھات ڈنکے بولد ح سب کا بولتا رہا بندہ اس ڈاکٹر شتانی گا منیا ڈاکٹر کے پچھے چلن والے ڈاکٹر نال نہیں وستا وستا سی تو ہر کتنے گیا وہاں کا انگور کٹے ہے مر جتھوں دی کھوتی میں آیا میں دعا کرنا شالہ مرے بھی اوتے اصل تے دعا کرنے آئے سانو جب موت آوے سو نبی نام سے آئے کسی مری قدم آئے میری یہ دعا ہے میں نہ مارا پلیت کے نہاری میں دعا منگنا سو میں دعا مگنا مولا ج جی کرم چکرے سمندر دریا جہاد کردا کافران مرا کیوں جی اس جگہ مرے اس جگہ مرے بندے دی جان رب آپ قبض کرد اسرائیل نہیں جان قبض کرے سونا مڑ سانوں ہی سواد آئے جان دین دیا گل مشہور ہے خواجہ بل حسن خرکانی کے کول آیا فرشتہ ادرائیل جان قبض کرنے مجبے دل فسانی لکھا جان قبض کرنے آیا آپ فرما دے آیا ہے اس کہ جان کڈن آیا انہ آخیا رب نک پاستے اسرائیل آیا سی آستے آپ پائی سی کھڈا ہو لی کڑا ہے عشق دلان عشق دیا رمزان دجج میرنا میرے مولا منت آ جے وہ میرے نصیب نہیں تو تیرے نام دے کاغذ اخبار آلے مبارک نام دے کاغذ روڑی تے روڑی دے تو تیرے نام مبارک د کاغذ چگا تو اتے ہی مر بس میں سمجھا گا میں سب تو وے اچھے مقام تے مر گیا کیوں جو تیرے نام دوت پی اللہ تعالیٰ ہزار دکھلا مطلب پتر پتہ ہے میں شوگر مریض ہو گیا تے اللہ دا فضل میرے میںا پرت کے لبے ہی نہیں اور سی خرید آ جے دے ونڈیا خریدنے جا اٹھتا ہوے تو گل چی کرتا ہوئے انہوں نے آلند کا پھیرا لایا اتے جب جنگیا وے تو وے ہی رہے پھر بن جے فیرت پھر کرتے زنا پھر یہ بن گیا موویاں فلم پھر یہ انگریز کرتے بلیک میل دیکھا جی خبردار جو سارے خلاف بولے گئے سر مردے مار کے دلے ہو کے اتوں واپس آ جاندن تاں کر کے اتھو آیا کدی زمیر غیرت دی گل نہیں کرے گا بھائی جی کسم سات دی جبزہ قدرت میری جان ہے جے جیز ان کے ہاتھ وکیا نہیں نا میں پیدل لگا پھرنا ہاں پیسے شاسے میرے کوڑ کوئی نہیں کتاب بھی میرے سے ادھار سر چڑیا رہ پر میرا رب سونا میرے نال فضل کردہ پورے بھی ہو جہل دور مینو خرید کوئی نہیں کر سکیا چشتی ہر تھان ڈنکے چوٹ بول رہی اور بولتا رہا دے جوڑا جو سب کا بول دا خدا رہا بندہ اس ڈاکٹر شتانی دیا گلان نہ من اصا ولییا نیا ڈاکٹران پیچھے چلن والے ایاکر تال نہیں گیا وستا ہونا انگور کٹے آئے مر دی کھوتی میں کیا دعا کرنا شالا مرے بھی اسا تے دعا کرنا سان جد موت آبی نات آسے مری قدم چ میری یہ دع میں نہ مولا کے نہ ماری میں دعا منگنا سو میں دعا منگنا مولا جے جم چکرے سمندر دریا جہاد کردا کافر مرا کیوں جو اس جگہ مرے اس جگہ مرے بندے دی جان رب آپ قبل کرد اسرائیل نہیں تو جان قبض کرے سونا مڑ سان جان آان دیا گل مشہور ہے خواجہ بل حسن خرکانی کے کول آیا فرشتہ ازرائیل جان اس کرنے مجدد الفسانی فسانی ہے جان خاستے آیا آپ فرما کے کی آیا ہے تھا کہ جان کٹن آیا انہاں آخیا رب نکھ پڑائی لایا ساست آ پائی سی کٹن ہوا ہےشک دیا گلیں نش دیا رمزانے دوجا مانا میرے مولا من موتا وے وہ میرے نصیبان نہیں تو یہ نصیبان چکر کہ تیرے نام د کاغذ اخبار والے مبارک نام د کاغذ روڑی تے پیون روڑی دے تو تیرے نام مبارک د کاغذ میں جما گا, دے ہی مر جا بس سمجھا گا سب تو اچھے مقام تے مر گیا کیوں جو ترے نام دے دیا اللہ تعالی حضور مین پتا ہے شوگر د مریض ہو گیا تے اللہ دا فضل میرے میں دو دو تر تر چار چار گھنٹے ہونا ہوں کن یہ بول دیا لے لیاؤ ایک گھنٹے تو تانے جان گے دس ہزار لے رہ پے دس گے تمہوں کھ نہیں ایمان بھی لے جان گے سب اللہ کے فضل تو ان سمجھایا کی کچھ تنہوں دتا ہے اس واسطے جن سنایا ہزور کے گلاموں کا ستگال آنا ہی قبول فرما ویا کر ہاں مناظرے کی تاریخ رکھی گئی دس شیوال نو دن بعد عیدوں نو دن بعد تین اٹھ بجے ان شاء اللہ حل عزیز میرے والی مسجد پنڈی اسٹاپ والی اتے ہی منازرا ہوئے گا جی اگلے آ گئے تے پیڑ پی گیا تے اتلا سپی کر چلے گا آپ ہی باہر سن لیا جے گھنٹہ گنٹا بولنا ہے جنہ جنہ وقت ہویا ہوا کھل کے بولنا ہے میں بولنا فیصلہ مرتبہ بھی چکریا جے جی اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پہلے کی بیٹھے نے جہے سالس رکھے گئے نا سالس وہ پہلے فیصلہ کر بیٹھے ایک سالس رکھے گئے نولا مفتی طیب صاحب کلور کوٹ کے دے سرایا آلمگی مفتی نے وہ فیصلہ دیتی پھر دنوں آدھے چشتی جی اعلان کرے نا میں مجھے سب تو پہلو میں منا دوسرے رکھے گئے اشرف سیالوی صاحب اشرف سیالوی صاحب تو سیالوی صاحب صاف کو درویش گیا سیلا میری تقریر سن کے کوئی سکول چھٹ گیا سرس پڑھ لگ پیا دو سیالوی صاحب کو گیا میرے والے سوال جا رکھے تنظیم المدارس دے سے جہد سب تو پہلا سوال جڑا ہونا جہ میں سنی تو جا کے سوال رکھا لگے اے حکومت کی حماقت ہو گیا گل یہ حماقت دا لفظ بولنا ہے یا کہڑا بولنا ہے یہ منادرے چر دساگا بھی حماقت بولنا ہے یا کفر بولنا ہے؟ او میں دساگا ان شاء اللہ صبح اٹھ بجے تو شروع دا. <تصح> پیری سلام نہیں ہو آوڑا کفر دے نل تینوں پینا ہے ٹکراوا پولی پولی پیریس لام نہیں آونا کفر دے دل تین پینا ہے ٹکراونا ضرورت ایمان دی وکھانی تین پو گی پوگی کرنی ضرور تنو پاوے گی ایو نہیں سونے تینو سینے لاونا پولی پولی پیری اسلام لام آونا کفر دل تین